مسب کل مصرفی جن پر آپ کے رب کے نزدیک حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے نشان پڑے ہوئے ہیں